دیکھیے حدیث شریف میں ہے لحیہ پر اعلی حضر فاضل بریلوی کا ایک مفصل رسالہ جس میں کئی حدیثیں ایسی نقل کی کہ حضور علیہ السلام کی ریش مبارک ایسی تھی جو سینے کو ڈھانک لیتی تھی یعنی اتنی گھنی تھی اور حدیث شریف مطلق ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور موچیں ترشواؤ اب داڑھی کتنی بڑھائی جائے ایک یہ مسئلہ پیدا ہوا سمجھے اب اہل حدیث حضرات نے اس کا مطلب یہ سمجھا کہ بالکل مت کٹاؤ وہ اتنی بڑی بڑی داڑھی ہوتی ہے کہ بڑی عجیب بات ہوگی ڈاڑی کو بغل میں دبا کر کے وضو کرتے ورنہ نالی میں چلی جائے اتنی بڑی داڑھی حضرت عبداللہ ابن عباس اپنی ڈاڑی کو مٹھی میں لیتے اور اس کے بعد جو بچتی اس کو تراش دیتے اب یہ طے ہو گیا کہ ایک قبضہ ڈاڑی ہونی چاہیے ٹھیک ہے اور اس سے چھوٹی اگر ڈاڑی ہے اس کی امامت ناقص ہے عموماً نے دیکھا کہ تراوی میں لوگ شیو بڑھا لیتے اور تراوی پڑھائی اور شیو کرنے کے بعد عید کی نماز میں کھڑے ہو کر صاف ستھرے ہو کر یہ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ غلط ہیں اور ایسے امام کے پیچھے نماز بھی واجب العیادہ ہے اور شرعی داڑھی وہی ہے جو پوری ایک قبضہ ہو یعنی ایک مشت بعض حضرات جو کہیں یہ ہے یہ اس کو کہتے ہیں ریش بچا یہ جو نیچے ہوٹ کے ہوتے ہیں نا بال یہ ریش بچہ اس کو کہتے ہیں لوگ یہاں سے ناپتے ہیں اب یہاں سے ناپنے کے بعد تو داڑھی بالکل چھوٹی ہو جائے کہ یہ یہ داڑھی ہے پوچھے کہ ہاں یہ ڈاڑی ہم نے ایک صاحب کو ٹوکا تو کہتے ہیں یہ ڈاڑھی ہے یا نہیں ہم سمجھ گئے کہ آئندہ کیا کہنے والا ہے میں نے کہا بالکل بالکل ہی پوری داڑھی اچھا میں نے کہا اچھا بتاؤ یہ تو باڑی نہیں آئے گی کھیل ہے داڑھی کے ساتھ میں مؤدودی صاحب کہتے ہیں خالی دور سے دیکھنے میں ڈاڑھی نظر آئے وہ ڈاڑی ایک تماشا پھر ایک جگہ مؤدودی صاحب کہتے ہیں اسلام کی اخلاقی بنیادیں ان کے کتاب جو میرے پاس موجود ہے ریکارڈ وہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام کیا اس لیے آئے تھے کہ لو, داڑھیوں کا طول عرض کتنا ہونا چاہیے کیا حضور اس لیے آئے تھے کہ داڑھی جو ہے وہ کتنی بڑی ہونی چاہے حضور جس کی تشیل لائے وہ اور کسی کے تھے تو بھائی داڑھی نہ رکھو یہ الگ مسلمہ کا داڑھی کی تزیق تو مت کرو اس کی توہین تو مت کرو اور لوگوں کو غلط مسئلہ تو مت بتا اور آر حضر فاضل بریلوی نے شہر کے موقف شاہد الق محدود پورے حنفی فوکھا اس پر ہیں. میں دنیا بھر میں گھومتا ہوں میں نے دیکھا کہ شافی حضرات کی داڑھی نہیں ہوتی بہت خشکشی داڑھی ہو جتنے شافئی دنیا بھر میں मैंने دیکھے میں نے کہا, کہا, امام شافی کا دکھا دو میں ابھی بھی آپ سے کہتا ہوں جتنے ہیں ایک قول دکھا دو اپنے کسی معروف فقیہ کا کہ جس نے یہ کہا کہ خشکشی داڑھی رکھی جائے اور اس کی امامت ہو جائے گی آج تک کوئی شافی مجھے نہیں دکھا پایا تو امام شافی کے جتنے بزرگ علماء ہمارے تھے ان کی بھی پوری داڑھی ہوتی ہے یہ قریب کی بات ہے یہ جو آپ کا گل بہار حال ہے اس کے سامنے کوکن سوسائٹی ایک بہت بڑے فقیات ہندوستان کے حضرت اللہ مولانا محمد محسن فقی جو, جو صدر الشریہ مولانا امجد علی صاحب رحمۃ العلیہ کے شاگرد ایک حضرت اللہ مولانا معین الدین صاحب تھے فیصلہ بات تو سال میں دو تین مرتبہ آتے یہ سب سنی حضرات ان کی داڑھیاں بالکل پوری تھی اور یہ جو ابھی بھی ایک شافی مسجد آپ گل بہار حال کے اس طرف پیچھے ایک کوکن سوسائٹی ہے وہ ہمارے دارالعلوم کے فارغ تحصیل مولانا مولانا محمد اسماعیل صاحب ہمارے یہاں دارال اختام بیٹھتے ان کی داڑھی بھی پوری ہے تو یہ جو شافی حضرات نے یہ نکالی اخترا کہ ہمارے مذہب میں اتنی داڑھی جائز وہ کسی مستند کتاب سے بتائیں اس لیے داڑھی ایک قبضہ ہونی چاہیے